خیر ادھر میں آخر میں مول جی اتنے سارے قانون اسلام کے مطابق نے کرنا بالکل اور چھتی بندے سننے والے سن میں کہ کسی بھی مرضی کرے جرضی ماں ان روک سکتا نہیں نہیں پر یہ ایتھے اتنے بھی نہیں روکڑا وہ منتھ پہ یہ تو ایتھے بھی نہیں روکتا میں کیا سی میں نے لما سفر نہیں جایا تھی مہربانی مکا چی جے تو سنتے پہ جی امریکہ اندر سارے قانون نبی شریعت دے مطابق نے ایڈی چھتی من کھڑوتے جے کہ پاکستان لانتی قانون بیٹھے جے وہ جدو نتیچا تند ہے نہیں میں کدو آئی اسلام دے مطابق میں امریکہ چانون میں کہہ چھتی بندے والے گواہ کھڑے نے پہلی گل تو چیتی مکر گیا ہوں سجنا ایمان ایماندار دسو اتوں دی ہوا چلی اتنے والوں لے گئی اتنے دا کی اشر ہونا ہے لیکن جیڑا ملہ اتوں آوے گا قسم ذات بھی کر کے آنا کدی یورپ والوں کا گلا سنو گے سچی بولو دا نظم و کمال ہے حضرت صاحب دل خوش ہو جاتا ہے جی دے حق چونکے اسلام دی گل دشمن کو خلاف کبھی نہیں کر یہ پہلی گر دی جیڑی جہی انہیں لئی پوری ہو گئی ہے اور اکبر آبادی پہلو چ دسی ہاں وہ ایمان نار دسو بزرگ لوگ تے یورپ جان تو پالے ہی روک گئے سن تذیباں منتقل ہوئی ایویں نے پہلو بندے اپنے پنڈا شہروں تک محدود رہرے سن نتیجا کہ اپنے نبی تحریب طریقے محفوظ رکھا ہوا گند نہیں سنکھا پتا ہونا چاہیے باہر دے دور مفت لگن لگ پے سن کیوں گئے شیخری گئے کی بلا کنے کن لکھا ہوں ویزا کنے لکھا ہے کئی مول بھی ایسے ہیں جنہیں جماعتی آپ لگے, پھر دنے اندرے موسک لگے آؤ اتو کچھ لے جاؤ اسی کیوں بچارے ایالی بسترے لی نا نا آؤ لے جاؤ لے کے جتھے بستر بچھاؤ آرے رہے میاں محمد بخش احمد پہلو ہی فرما گئے سب کشمیر دلاقے آئے گا کشمیری چوکھے جانے لندر ادھر ہڑا ہے آئے نا आरे फिर खड़ी फरमा गए अपने देश दिया अल्लाह جائیے اور سکیوں کو سمجھ آئی نہیں ہوں نال دسو بلاگ جی نے یورپ سے پوچھتا ہوں وہ جاندے جی جی سکا پیو تھی روکے دو سال قیم پیولہ کوئی اتنے نہیں کر دے اتے آدھے نے سبھی کر <laughs> अच्छा इत स्पीकर अंदर जा दो निकल दे अलाकबाल फरमा अंग्रेजा तबलीक करनी सुरमा पवावना बराबर है क्यों बै कोई एमचू है वे जेड़ा कीड़ी द <laughs> بنیاد سرلیل جا لیا سارا کچھ وایا انہیں اصول قوانی انج کے بنا نے اپنے ملک لکھا ل ہمارے اصول قوانین نظام کے ساتھ متفق رہو گے آپ جی چل ہوں کافر ہو گئے لانتی بن گئے تو جہاں آخ نہیں چل پچا ہے ہاں انتہا پسند ہے تہا پسند وہاں نہیں جا سکتا جا سکتا خدا دے بندے آ میں موضوع لایا ہے یورپ میں رہائش کی شرح حیثیت جس دے اندر میں دلائل قویہ باہرہ دے ثابت کیتا کبھی سابت فضل کہ مسلمان نو رہائش حرام ہے اتوں ہجرت اوے فردے جی مکہ چڑھ کے مصطفیٰ دے یار کفر دے تسلط دے دوران مدینہ شریف تے کے نو تر گئے تھے دا پورا دے ہو ایمان بچا سکتا। لیکن ویکبر ہوں یہ دسیا تو نہیں سی اگلیا لیکن وہ پہنچ گئے نا یورپ میں فریے یورپ میں فریے پیرس ہو لندن کو دے خیئے... تحقیق کے ملک کے کاش کرو شام کی جیے اور اگر کسے مسلمان دے ملک جانا ہے تو تحقیق کے دورے پر جا رہے ہیں جی؟ تحقیق کرنے جا رہے ہیں ریسرچ کے لیے چلے ہیں ریسرچ جب کرنی ہو اس علاقے کی تو وی ہونا ہے وہاں پر بھی بہت اچھا ماحول ہے اور یورپ کی آزادی وہاں پر بھی کھلے عام ملتی ہے کاش گھر گڑھ شام چاہ آئے دبئی چاہے وہ بھی وہی آزادی شیتانی ویک کے آ جڑی یورپ ممالک دن دبئی کا یہ حال ہے کہ اتنے ہوٹلوں کے سڑکوں کے اتنے شو کےف بنے ہوئے انتران میں کھلوتی ننگی لگتے جاؤ پسند کرتے جاؤ نکلتے جاؤ اور بڑے بڑے, بڑے جا مروسو ایک بندہ پیشاب واسطے بیٹھا ہو گزرتا پرا ہو کے لنگ دہر جانا کہ یار پیشاب کیا کرتا ہے ایک بندہ نگا بیٹھا ہو جیسے بندے ہونے ننگے نگاہ ویخ بھی لیا پتا پتا سولہ بلا شے پالا بےو دل ہے بالکل بھائی اتری دہ ت شانجیم تلا کی بازار جی جنگل نکل چلیے نہیں تو بچے ہی نہیں کسمیا پیان کئی بار جی کردار جنگل نو نکل جائیے پھر مجبور سامنے کہ مرے چلو رہا پھرنا ہے. تے کئی بچوں نکلتے پہ تاکہ کلہ سر لے جائے گا تے نبی پاک نو کی منہ و کھاوے گا میری امت نال چڈ کے جے تینو چار مہرس واسطے سنکی رہ کٹیا قسم خدا رہا واہ کو نہیں ایک اللہ تعالی دا بزرگ سی مولا روم لکھ جنگل چھٹھا بندہ گزریا اس آخر بابا چلتا نہیں شہر چھوڑ کے تھے بیٹھا اس آخر پتر میں اتر رب رب کرنا اتے میرے کو کم نہیں ہوتا انہیں آخیا بابا تالا فکیر بندہ تینوں کیا فرق پہ انہیں آخر پتر جتے چیک چوکھا ہو جائے نا اتر ہاتھی بھی پسل جائے چکڑ چوکھا ہو جاوے تو ہاتھی بھی میں پسلن تو, تو خیر اے پہلی گرد تو مقصود تا مفت بھی دے ور ملتان لاہور نو آوے مفت نہیں لے آؤ ایمان جی کسی کوایا نہ ہو سو بارہ ترلا کرتا ہے تر تے تے تو ننانوے گی آتے ہیں پر ہو تو ایک آدھا چلو میرے ترت آ گیا آ جا یہ تو اپنے شرط گئے آخر آ جاؤ مفت کیوں پہ آدھے ان پتا ہے یہ ایک بھی سڈے وال اے ساڈی گل اپنی زبان نال جب کرے گا نا تے تو سہ گا کیونکہ جنس جنس کے ہاتھوں چیتی فڑی سیاح آنے جب کابلا کھولنا نا لوہے دا تے لوہے دی چابی کم کرتی ہے پلاسٹک والی نہیں کردی ہوتی ہاں او جنس جنس تو مرد تر تر تو بٹیر بٹیر تو لہذا جنہیں ادھر آتے ہیں اتنے جا کے آخن گے. اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے وہ سننگ گا آخنا ہے بلے بلے بلے امریکہ اسلام تیزی پھیلتا پیا تو سا پاکستان تے اسلام دا اکا گھر ہونا ہے اصل بھی اتنے سارا کچھ اپنا آخر ہوا ہے لہٰذا یہاں سارا کچھ ہزم ہو جانا ہے مہاج وجہ لال کہ یہاں کے اپنے چھنا ہے وہاں اسلام بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے ایک گر دو دوجی سناوا ذرا سا اپنے ہو جائیے تری مگر متمائن ہو جائیے مگر کمزور ہوں ہوں اور آخر نکل جانا جس بندے کافران دے ہر طریقے تو نفرت کھانی ہے اس اوڈا او او پکا ایمان ہو سویر سویر پینٹ چند کیوں صحیح وہ سی ہوں پتا ہے ماحول بدل گیا کافی نہیں میرے سیٹ نبی پاگ دے تو نفرت کھان لگ پے یہ سر کی پگ مولویا پسند نہیں کوئی ڈیزائن کر کے باہن گے تاکہ سمجھنے جدید مولوی پرانا نہیں ہاں نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم تریقے نا دور جس دا طریقہ ختم ہو چکا ہو سو شہید کا سواپت ہوتا ہے ذرا توجہ بولو سبحی ویو हुकूमत चंगरे की तरीका आवाम चंगरे तरीका पीरा चंगेरे तरीका लिबास खाण पीणी निजाम सारा कुछ उठा के वर्दी ता, छुटी ता, छुटी ता, छुटी बोलो ए तरीके से मुतमायन जो अंग्रेजा आख्या है एक घंटा पिछा करो जंगल जो बैठा थी ना वो भी पिछा की थी, बैठा थी گھنٹا پچھا کر لے آگاہ پیشہ حالانکہ گھنٹے اگاں پیشا وقت تے نہیں بدل جانا کیوں بھائی وہ <تصف> وقت نال بنتا ہے یا آسمان گھنٹہ اگاں گھنٹے پیشہ نہ وقت بدلے ویسنا چاہیے االا محنت کی ذرا کلے جی میں چابی بھرو چلتی تو بول دی اصان دس دس تریقے ترا د کہ ا خدا رسول تے گلی بھی چوی نکل دے بارہ مہینے لگ جائے اتے بیٹھ کے کڑھی دی گل کرے تے جنگل تک پھیل جاوے تو پھر وہ کیوں مطمئن نہ ہو تے کیوں راوی خوش نہ ہو سیانے آتے نے پیسہ لایا ہے بن گئی وہ بھی آپ یار پیسہ پر بغیر گئے. بھائی مانتے تیار ہو ہی گئے گلی بدل سر یہ دلان کا کی حال ہونا مینو ایک گند ہے وہ چی انگلش نفڑ دے تو مسلمان کم کر دے میں کیا اپنی گڑی بدلی کھڑا ہے تو اص آخنا پی ٹھیک ہے <Darwin> جی اگلی گرد لکھی نے نو تعلیم دے کے انہوں دے اندر جڑا وہ آخرت دا کبر دا خوف کھلوتا ہے انجام کی گا بنے گا ایتھے کی پیا کرنا اگاں کی دین یہ خطرہ آخو پہ رواں جانی جیڑی کل آپ ایڑا اج کوئی اندر چی سدنا سدھی کے اکبر دی گل سنانا <laughs> جنہ ربی پاک نے جیدی دی بشارت جنر سی جنگے بدر شریک ہوئے سن اللہ تعالی نے کد قد تو لکو کرو جو چاہتے جے کرو میں بخش ان, ان دیا کے آ تفسیر ساوی شریف میرے سامنے پی ہے چ لکھیا ہے اکبر اللہ تعالی سرکار فرمان دینے اگر میرا ایک پیر جنت کے اندر ہوجا پیر جنت تو باہر ہوئے بھی ڈرا گا کہ مولاما تو فیصلہ کوئی ہوا ہو اور, اور, اور سجدہ معلوم تا پیر بہو فرمے فرمایا جی جال یار تھا رویا دوا اللہ قبر میں قربان انا تو ہوں جڑا بچ ہیاتی مرد بیٹھے گا جنت میرے پیوش نات خون بیٹھے گا آ جنت تلاف کر میرا ایڈا سور دور تھڈو آدھے پیا جنت رو میں نہیں آ جنت طواف میرا بلے بلے جنت وی ہونی پاگل پتر نہیں بجا یہ آیا خر میرے واسف حسین کربلا سفر کرا ہے اور یہ سور آخی جانا اوان ہاں تا شیش شہر سبادی صاف آتا ہے وہ خدا بنا میں لے مالک بھی میں مالک بھن کتوں بیٹھے گے میرا صدیق ایک پیر جنت رکھ کے ایک باہر تے تینوں ڈرے تین آئی ہے جانا میں جانتی ہاں مبارو مبارو سمجھ نہیں آئی جو زمانے کے چوہا ٹٹو ہے تمہارے راہ اور پیش ہے برباد کیوں نہ ہو وہ امام آزم ابو حنیفہ اور رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا جنتی ہونے کا کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں جنتی ہونے کا فیصلہ دے سکنے آپ پکا فرمایا اللہ کا نبی یا اللہ کا نبی جنہوں آ جنتی انہوں پکا فیصلہ دے جنتی ہوا وہ کچھ سمجھ آئی نہیں فرمان میں سنایا ہے جن خود رکھتا تفصیل کا پتا نہیں اور تفسیر کا نام لکھ نز... نا رکھا سو نہیں پتا نہیں نمانا کیوں تفریح رحمان پہ وہ کال کا لگا پتا ہے وہ تفصیل پہ لکھی ہے شواہد الحق نبانی لکھے شروع آپ تو کسی آپ کی حضور کوئی تفصیل لکھ چ میںفسی اللہ فائدے جمع کر سکنا میں خود لکھنے والا نہیں میں خود نہیں لکھ سکتا وہ ساڈے امام لکھ تفصیل کلم توڑ گئے میرے جرت نہیں میں خدا دے کلام تو قلم لکھا سمجھ آئی نہیں وہ تصای ماہ میں الی سنت ایک پاس رکھ لو ماہ میں اے سنت نو ہی رکھ لو تھلے پی جو انتی جیل دے ستی جیل سے شروع سرکار نے ایک باپ ایک باپ بنایا موضوع واض و تعلیم دے دا داز و تبلیغ دے امام تو پوچھا گیا حضور آواز تقریر کہڑا بندہ کر سکتا ہے آپ نے چار شرط لکھن چار پہلی شرط لکھی ہے مسلمان ہو اگے لکھے دیوبندی عقیدے والا دیوبندی عقیدے والا مسلمان ہی نہیں ان کا سرکار امام امام امام امام امام امام امام اے پائی ان سان اتوں گلاواں کھڑا ہاں چاہ کے لما پا کے کٹی ہوں ہے دوسری شرط سننی ہونا آہ آہ غیر کو وائد بنانا حرام اگرچہ چل وہ بات ٹھیک ہی کہے پھر بھی جائے اتنے متحدہ حمل کی مدد بڑی ماما ما احمد رضا ہوتے نا پھر دے جام ہاں چیل مائی دینا خون ڈندر گرمی ہے چپ کے میرے پڑے سامنے پڑے تشریف کرے لوگوں سامنے میں تشریف آندے نے کرلیاں پھوکے نال ابراہیم نہیں سرد امام تیسری شرط فرماتے ہیں ہونا جاہل کو کہنا نجاہد ہے پوچھے ہے فرمایا جن کے شریعت متحرہ دا اقائد آمال دے بارے کوئی مسئلہ بغیر دوسرے کی امداد کا پتا کوئی نہیںڑا <تصفح> دے ممبر اتو ہاتھ رکھ کے جوڑ جاندے جنہیں تکر میرے سامنے لیاؤ اگر وہ کسی ایک گل کا جواب ہی دے ج میری زبان وال لے آجے تا کر کے جن غیر عالم لوگ ہیں انہاں حکم ہے کہ عربی خطبہ پڑھ کے جمعہ پڑھا دیا کرن کرد نہ گے تے اپنا ایمان بھی ختم کرن گے اگلے کر مشتاق سلطانی ہی تا مشہور بکر ہے کہ نہیں دل فزیر بکر اور رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا سا شیر کس ٹائم رہے پہ اور تھے پڑتا یہ چا رب پیار کما بیٹھا کیا مطلب رب نے اپنے حبیب نال پیار ایوے پہ گیا ہے اپنے اختیار نال اس پیار نہیں کیا جی کما بیٹھا کوئی مجبوری نال کرتے بیٹھا ہے اگے کی ہو ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا کہ یا رسول اللہ ایک تے پیچھے نہ رب دنیا بنا کے گل پا بیٹھا ہے ہوں پتہ ہے لفظ کتنے بولیا جاتا ہے گل دنیا پا بیٹھا یہ بولیا جاتا ہے مجبوری سے جی کوئی بندہ پھسیا پیا ہو جی آنے فلانے میں بوڈی گڑ پا گئی ہے ان کی مطلب ہوتا ہے بھائی نہ وسدیے نا نسد یہ مطلب ہوئے گا نا نا نسد وہ پوچھ پیا رب واسطے پیا آخر آب ہوں فسیا پیا گل پی پی سو نہ دنیا وسدیے نہ بیٹری بیچارے بچارے بچے کی رونا میں رواں وہ تک نے قتل کیتا ہوئے تو میں رواں تہ ہر ایک قاتل ہے کی کرا میں جو پیغام گلے کوٹ پتھر تکریر بیٹھا میں گل کی آدرت بریل بھی نہیں آخیا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اگلی نالوں پچھلی نالوں اگلی وقت اگلی نال آخر آدرت نہیں فرمایا جنم کے بچڑے گلے ملے تھے میں آخیا تو کی ہوا یعنی کیا مطلب کہ اردو کا وہ جا قرآن پڑھ کے تقریر کرنی ہے جن کو حضرت حضرت اردو سمجھنا ہوا <تصفح> حضرت کی فرمایا ہے عجب جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے آلہ حضرت فرمایا ہے، وصل اور فرقت وصل ملاپ اور جدائی یہ دونوں جدوں دے جم ملے میں یعنی جدوں دے پیدا ہوئے وصل وسل فرقت آلہ حضرت فرمایا ہے، وصل اور فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے انہیں خدا رسو جنم دچھڑا بڑا دیا نعر نہیں مارے ہاں چوتھی شرط سنا چنا چاہیے چاہ گئی گل تو مجھے بولو سبہان اللہ آ, چوتھی را را را اے اے اے اے اے چوتھی شرط ہے فاسک نہ ہونا فاسک نہ ہونا چوتھی شرط جی فاسکے کوئی کبھی گنا کرد کوئی سگیرا نار بار, بار کردہ رکھتا ہے فاسک بندہ آز نہیں آخ سکتا بھاوے دنیا کا وڈا آلم ہو جڑا عمل نہیں کرتا او نہیں بریلی شریف والے فتوے آئے پہن کہ جڑا ٹی وی دے پیچھے نماز جائز نہیں فتوا بریلی شریف اتنے پیا جی آ وو بریلی شریف اے داتا دربار تن بالکل چھپیا یہ نہ فرمائے امام اے یہ رن شامل رنگ روک دا نہیں فرمایا اس امام دچھے نماز پڑھنا گنا اس کو امام بنانا گناہ اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا مکرو تحریمی مام کعب پہ ہاں جی لکھا جہی گی پر نہیں کرتی گھر نہیں بیٹھتی بازار غیر مردوں کے سامنے آرد آمام فرما نے اسو سے اس بہ کے کھانا بھی نہ کھاؤ یہ سب فاطق فاجر میں جنا سکولی چوکھا پڑھا ہوئے گا آخر ہوئے گا رب سونے ہونا جنا سکولی ویکھے گا چڈو بول بھی جی کیونکہ یہاں کا وا سا وا جا سکویا سے وہ سر سید جا وہ آدھا ساف تو اندر کتاباں ہل بھی لکھا پیا ہے کہ آ, جنت مول جنت دے نے اینج دی جناب سارا کچھ شراب دیا نہ جنت کی ہوئی مڑوی کا چکلا ہوا تفسیل اتنے پی ہے دے روی چودہ سفر ایک سو چھبی لکھی سرفردھی میں سچنا چک لے چپ نے جدید ہر سال پیٹیڈ ہے محرم کا چن چڑھتا جائے بلاؤ ادھر پیٹو جدید جدید آتی تھی جدید میں گالا نہیں کٹی دیا میں جدید ہر سال نویا کھڈنا ہے وہ ہی چن چڑھنا محرم کا تو پلیت ہے لانتی ہے یزید کتا ہے جدید دے جائز میں پوچھنا کیا جدید ہویا ہے کیوں بھائی؟ ہون سارے حسین چلو جی تھی گل کرتے ہو سارے باحق جمع ہو کے ہوں حسین نے تو یزید ہے ہی کوئی نہیں میں گالا کر تو پوچھو تو اکبال بھی اب کرتا ہے میں لے جسین بھی نہیں کاف لائے میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہیں تا فرایا من تو اسے نہیں لبا کو سمجھ آئی کوئی نہ آئی اگے سن تیسری چوتھی گھر پیرا بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ نہ دل کوٹا بے اوہ مکھی <تصفح> جی آخ میاں جہے پیر نو روشنی والے نہیں نا پرانے پیر انہوں نے چراغ ہو گئے گل پیر ہوں کو نہیں منگا نے اس پیر سانچار فرما پرانی پیروں پیر نہیں منولیے ہوں آدھے نے پیر بھی وہ ہوئے جڑا مار ڈرن کوٹھی نکلے بیڈا تے پپے